سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7 اس اللہ یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودہ ان کریم تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہیں دشمنی ہے یعنی تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان عنقریب اللہ تعالی محبتیں پیدا فرما دے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مستقبل کی خبر دی گئی یہ غیبی خبر ہے کہ جتنے کافر ارد گرد ہیں جو اسلامی ریاست مدینہ منورہ کے خلاف ہیں اور وہ حملے کی تیاری کرتے ہیں ان قریب سب مسلمان ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا حنین کی فتح ہوئی طائف کی فتح ہوئی اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی واللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في <الديني> اب پیچھے جو باتیں ہوئی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کافر سے سلو کا معاہدہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہر وقت اسے لڑتے ہی رہیں تو ایسا حکم نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے عیسائیوں سے اور کئی قبائل سے آپ نے سلو کے معاہدے فرمائے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب سلو کی جائے یا سلو کا معاہدہ کیا جائے تو اس بات میں اس معاہدے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تو فرمایا گیا کہ ایسے کافر کہ جن کے بارے میں تمہیں یہ خطرہ ہے کہ سلو کو معاہدہ کر کے وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور سلو کے معاہدے کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو ان سے سلو کا معاہدہ مت کرنا اور جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ سلو کا معاہدہ کرنے سے ان سے سلو کا معاہدہ کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو ان سے تم سلو کا معاہدہ کر لو اسی طرح جب کوئی ویزا لے کر کسی ملک میں آتا ہے تو یہ مست ہوتا ہے یعنی امن لے کر آتا ہے اور ہماری طرف سے اسے امن کا پیغام ہوتا ہے ہم اپنے ملک میں اسے بلاتے ہیں اس کی جان اور مال کا تحفظ ہم پر ضروری ہوتا ہے جس کو ہم ویزا دیتے ہیں لیکن اگر یہ محسوس ہوگا یہ دشمن کا جاسوس ہے یہاں پر تخریب کاری کرنے کے لیے آ رہا ہے تو گورنمنٹ اسلامی کو اسلامی حکومت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جسے چاہے ویزا دے اور جسے چاہے وہ ویزا نہ دے یہ تو پوری دنیا میں ایک اصول القاعدہ ہے لا کم اللہ عن اللہ قاتل فدین اللہ تعالی تمہیں نہیں منع فرماتا ایسے لوگوں سے یعنی ایسے کافروں سے صلح کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں فرماتا کہ جو تمہارے دین میں جھگڑا نہیں کرتے وہ تمہارے دین کے معاملات کو ڈسٹرب نہیں کرتے اس پر اعتراضات نہیں کرتے ولم یوخ رجو کم اور وہ سادشی بھی نہیں ہیں سازش بھی نہیں کرتے اور تمہیں تمہاری بستیوں سے نہیں نکالتے یعنی یہ کوئی جاسوس یا تخریب کار نہیں ہے ان تبرو روہم ان سے سلوک کا معاہدہ کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں فرماتا اسی طرح اگر کسی کافر کو اسلام کی دعوت دی جائے اور محسوس یہ ہوتا ہو کہ یہ اسلام کی دعوت سن رہا ہے اور وہ سدی نہیں ہے اعتراضات نہیں کرتا اسے تعلیم سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ تیت اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو اس بات کی اجازت ہے ان اللہ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ اللہ تعالی ان لوگوں سے امن کا معاہدہ کرنے سے منع فرماتا ہے سلو کرنے سے منع فرماتا ہے کہ جو تمہارے دین میں جھگڑا کرتے ہیں مثلاً بعض عیسائی مشنریز پاکستان میں آ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہیں تو حکم یہ ہے کہ ان کو باہر کیا جائے وہ اخ رجو اور وہ لوگ جنہوں نے تمہیں تمہارے شہروں سے تمہارے گھروں سے باہر کیا جو تخریب کار ہیں وہ ورو اعلی اخراج اور تمہارے نکالنے پر اور تمہیں نقصان پہنچانے پر انہوں نے دوسروں کی مدد بھی کی چاہے سامنے سے چاہے پیچھے سے ان طول ان سے تعلقات رکھنے سے اللہ تعالی نے تمہیں منع فرمایا میں يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے تعلقات رکھے گا فولا اک ہومو پس یہی لوگ ظالم ہے یا ایمان والوں ادا جا کم المیناتو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں فم تو تم ان کا امتحان لو یعنی جانچ پڑتال کر لو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے شوہر بھی مومن ہوں اور یہ شوہروں سے بھاگ کر آئی ہو اور یہاں آ کر جھوٹ بول رہی ہوں کہ ہمارے شوہر کافر ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر ہجرت کرتے ہوئے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے یہاں آئی ہیں تو تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو یہ اس زمانے میں کہا گیا کہ جب فراڈ اور خیانت اور دھوکا بہت کم ہوتا تھا تو آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ دھوکا اور فراڈ کس قدر زائد ہے تو اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے معاملات میں آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں بلکہ تحقیق کریں لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہمارا عزیز بیمار ہے آپ ہماری مدد کریں ہاسپٹل میں آ کے دیکھ لیں یہ ڈاکٹر نے پرچہ لکھ کر دیا ہے تو اب کسی کے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ ہسپیٹل میں جا کر دیکھے اور تحقیق کرے تو لوگ آنکھیں بند کر کے وہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا ہے لیکن کوشش کون کرے آج ہمیں اپنی دکان چلانی ہوتی ہے کسی کو مال دینا ہوتا ہے کاروبار میں تو کتنی ہم تحقیق کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے خیرات دینی ہے زکوۃ دینی ہے ہمیں پرواہی نہیں ہے اٹھا کے جسے چاہیں دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حقیقی مستحق ہیں وہ بیچارے سفید پوش ہیں ان کے گھر پر کھانا نہیں ہے مگر ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو مالدار ہیں اور جو ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہمیں فقیر محسوس ہوتے ہیں اور ہم انہیں فقیروں کو دیتے ہیں اسی طرح جب آپ باہر نکلتے ہیں تو گلی کے اندر کئی فقیر جمع ہو جاتے ہیں آپ ان کو ہرگز نہ دیں کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ایک دن کا کھانا موجود ہے اس کو سوال کرنا حرام ہے میں کو مجبوری میں سوال کرے گا وہ کبھی مجبری ہو گئی تو سوال کر لیا ان کی جو پریکٹس ہے یہ تو پیشہ ور گداگر ہے آپ سے میں یہ کہوں اتنا بڑا مجموعہ ذرا کھڑے ہو کر ایک نیکی کی بات ذرا بتا دیں لیکن آپ کھڑے ہو کر کوئی اعلان کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس کریں گے لیکن سوچیں بھری مسجد میں کھڑے ہو کر لوگ منع بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی ضرورت وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کیا جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجبوری کی وجہ سے سوال کیا ہے اس کی اتنی پریکٹس ہو سکتی ہے تو ہم فرد مخصوص پر بدغبانی نہیں کرتے لیکن عمومی طور پر ہمیں احتیاط کا حکم ہے تاکہ ہمارے ملک سے یہ بھیک مانگنے کا پیشہ جو حرام پیشہ ہے یہ ختم ہو جائے ہماری بہت بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بیکار زندگی گزارتی جا رہی ہے اب سوچیں نا ایک آدمی محنت مزوری کر کے پانچ ہزار روپے کماتا ہے اور یہاں یہ عالم ہے کہ وہ بعض ایسے فقیر ہیں کہ روز کے پانچ ہزار روپے کماتے ہیں تو وہ محنت مزدوری کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیمتہ فرما ہے فم تم ان کا امتحان لو ان کی تحقیق کرو اللہ اعلم و ایمانی اللہ تعالی ان عورتوں کے ایمان کو خوب جاتا ہے فعین علین تم پھر اگر تم جان لو کہ یہ عورتیں مومن ہیں فلاں کفاری تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو کیونکہ اس وقت حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر مکے سے مدینے آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے اس میں لفظ مرد موجود تھا تو فرمایا عورت آئے گی تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا لاہم یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں و لاہم یا ہلنا اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں مراد یہ ہے کہ جب یہ مومن ہو گئیں تو کافروں سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا وہ آم ما ان فقو تم ان کافروں کو جو ان کے سابق شوہر ہیں انہیں وہ مال دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا یعنی ان کافروں نے جو عورتوں کو مہر وغیرہ دیا تھا وہ مہر کی رقم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کر لیں اور کافر شوہر کو جو سابقہ ہے اسے اس مہر کی رقم دے دے جو اس نے جب عورت سے نکاح کیا تھا تو مہر ادا کیا تھا لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا پھر فرمایا گیا کہ کوئی عورت اگر ہجرت کر کے مدینے آ جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اب وہ جس سے چاہے نکاح کر لے اور سابقہ کافر شوہر کو کوئی مہر وغیرہ یا رقم ادا نہیں کی جائے ولا جلیکم ان تن کی ادا آتے تم اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ہجرت کرنے والی ان عورتوں سے نکاح کر لو جب کہ تم ان کا مہر انہیں ادا کرو یعنی مہر ادا کرنا تمہیں پڑے گا ولا تم سیکو بھی غیصا اور تم کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھو یعنی اگر مرد مسلمان ہو گیا اور عورت کافر ہے تو وہ نکاح میں رہتی تھی پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر مرد اور عورت میں سے کوئی بھی کافر ہے تو نکاح ختم ہو چکا اب نکاح باقی نہ رہے گا تو ان کافر عورتوں کو اپنی نکاح میں باقی نہ رکھو یا اگر مسلمان مرد ہو اور عورت مرتد ہو جائے تو پھر اس سے اس کا نکاح باقی نہیں رہتا اسلامی گورنمنٹ میں قاعدہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے اس عورت کو پیش کیا جائے اور قاضی اسے قید کر لے جب تک وہ اسلام نہ لائے اس وقت تک وہ قید میں رہے گی اور جب اسلام لائے گی تو زبردستی اسی سابقہ شوہر سے اس کا نکاح کیا جائے گا یہ قائدہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ جب مسلمان عورتیں اپنے شوہر سے نجات پانا چاہتی تو وہ مرتد ہو جاتی کہ مرتد ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو فرما یہ قاعدہ ہے لیکن پھر الا حضرت امام سنت امام احمد رضا علیہ الرحمٰ نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں فرمایا کہ پہلے قاضی ہوتے تھے جو انصاف کو قائم کر سکتے تھے فی زمانہ جب عورتوں کو معلوم ہوگا کہ مرتد ہونے سے نکاح سے ہم باہر ہو جاتے ہیں تو پھر عورتیں نکاح سے باہر ہونے کے لیے وہ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گی پھر کوئی قاضی تو نہیں کہ زبردستی ان کرنے کا دوبارہ اسی سابقہ شوہر سے کروا سکے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ کی یہ تحقیق ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا لیکن جب وہ عورت دوبارہ تجدید ایمان کر لے گی تو وہ پہلے ہی شوہر کے نکاح میں باقی رہے گی ہاں احتیاطاً عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ تجدید نکاح کر لے لیکن اگر مرد مرتد ہو گیا اور اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی پھر تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی ضروری ہے اور تجدید نکاح میں عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح میں آنا چاہے یا نہ آنا چاہے اس لیے مردوں کے لیے تو اس میں بہت زیادہ سختی ہے وس اور تم مانگو ماں ان جو تم نے خرچ کیا اگر کوئی عورت مرتد ہو کر کافر کے نکاح میں چلی جائے تو تم اس کافر سے اپنا خرچہ مانگ سکتے ہو جو تم نے اس عورت پر کیا ہے لیکن یہ سارے احکامات منسوخ ہو گئے اب اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس کا وہی حکم ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ول یس ایلو انفکو اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگے جو انہوں نے خرچ کیا لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہے اگر کوئی کافر عورت مسلمان ہو کر کسی مسلمان سے نکاح کرتی ہے تو اس کافر کو کوئی معافزہ نہیں دیا جائے گا ذالکم حکم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یاش بینکم و نکم اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان حکم فرماتا ہے فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے ان فات کم من ام ان ازوا اور اگر تمہاری کوئی بیوی بی تم سے جدا ہو کر کافروں کی طرف چلی جائے یعنی وہ عورت مرتد ہو جائے اور کافروں کے پاس جا کر وہ نکاح کر لے اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے فوت ہو جائے یعنی دور ہو جائے عید إلَ الکفاری اور کافروں کی طرف چلی جائے فع پھر تمہاری جنگ ہو اور تم کافروں سے بدلہ لو فعۃ جو مَا فقو تو جن کی بیویاں مرتدہ ہو کر کافروں کے پاس چلی گئیں ان کافروں سے جنگ سے جو مال غنیمت ملے گا اس غنیمت کے مال سے اس شخص کو حصہ دیا جائے گا کہ جس کی بیوی مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی گئی جو اس نے اس عورت پر خرچہ کیا تھا مہر وغیرہ دیا تھا مسلم جو ان مسلمانوں نے خرچ کیا اس کی قیمت دی جائے گی لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ حکم بھی بعد میں منسوخ کر دیا گیا وقت الذي ان تم بھی اور اللہ تعالی سے ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو بار بار آپ نے منسوخ کا لفظ سنا منسوخ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے خبیر ہے اس نے کوئی حکم نازل کیا ایک مخصوص وقت تک جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا تو اسے کہتے ہیں منسوخ ہونا منسوخ کے یہ معنی نہیں باطل ہو جانا بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ یہ حکم ایک سال کے لیے نازل ہو رہا ہے یہ تین سال کے لیے نازل ہو رہا ہے وقت کی ضرورت تھی جب حالات بدل گئے تو دوسرا حکم آیا اور وہ پہلے سے طے تھا کہ اتنے وقت کے بعد دوسرا حکم آئے گا گو کہ عام مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا یا نبی ادا جا اکل مینا تو جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے نکا اور وہ آپ سے بیعت کریں آپ کے سامنے وہ اس بات کا عہد کریں اللہ اللہ یس رکن بلّہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ولا یس اور وہ چوری نہیں کریں گی ولا اور وہ بدکاری نہیں کریں گی ولا یک تلنا اور وہ عورتیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یا تین اور وہ کوئی بہتان نہیں لے کر آئیں گی یف تری نہ ہو آئی وہ جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضائے ولادت میں اٹھائیں مراد اس سے یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض عورتیں پرائے بچے کو لے کر آتی اور شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے پیٹ سے جنا ہوا ہے اس سے منع کیا گیا ولا یا کفی معروف اور اچھی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی فبا یہ تو ان سے بیعت لو وسطی اللہ اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذين امنوا اے ایمان والوں لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ قد يئسوا من الاخره کہ وہ آخرت سے امید توڑ کر بیٹھے ہیں۔ كما يئس الكفار من اصحاب القبور جیسے کافر قبر والوں سے امید توڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر گناہ گاروں, ظالموں کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے